الحمد للہ حدی اراین المباد آج کے درس میں بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درخت ہوگا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ پچھلے در کہ ان آج کل جو دروس ہوں گے وہ سب قیامت کے متعلق ہوں گے پچھلے درس میں بتایا گیا کہ قیامت کے بہت ساری نشانات ہیں قیامت ہونے سے پہلے اس کی کچھ نشانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور یہ نشانات بہت زیادہ ہیں تقریباً چالیس پچاس سے بھی زیادہ ہیں علماء الگ الگ گنتی کی ہے کچھ نشانات کو کچھ علما اس کو نشانات کہتے ہیں کچھ علماء کہتے عام ہے اس لیے کچھ لوگ کم کہتے ہیں کچھ لوگ زیادہ لیکن بتائیں گے پچھلے درس میں تقریباً جو نشانات ہیں قیامت سے پہلے وہ دو قسم ہیں ایک ہے ایک کبیرہ ہے ایک اشراف علامات کبرا ہے اور ایک علامات سہرا چھوٹی نشانات ہیں نشانیاں اور بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں جو پچھلے درس میں کچھ ایک قسم کے متعلق بات ہوئی ہے اور آج نشان مکمل کریں گے اور, اگر اور اس کے بعد جو بڑی نشانات ہو اس میں تفصیل چاہیے اس لئے اس میں انشاءاللہ کل کئی درس ہوگا اور جو بڑے نشانات ہیں نشانیاں ہیں تقریباً دس ہے گیارہ ہے اسی کے آس پاس ہے لیکن جو علامات سولہ ہے بتایا گیا کہ یہاں دو تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ وو نشانات علامات ہے جو کونی علامات ہیں یعنی یہ تبدیلیاں آسمان اور زمین میں اور کون میں ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ جب چاہتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا کہ اس میں بہت سے نشانہ ذکر کیا گیا تقریباً سولہ سترہ اور ایک بتایا کہ اللہ کے رسول کی بحث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق اسی طرح اور بہت سارے نشانات ذکر کیا گیا ہے اور آج دوسرے یعنی علامات سولہ دوسرے قسم ذکر کریں گے اور یہ نشانات یہ فکنیک کے طور پر جو ہوں گے یہ لوگوں کے اندر یہ تبدیلیاں ہوں گی یعنی آپ دیکھو گے لوگ لوگ کے اخلاق لوگ کے اعمال لوگ کے ساری چیزوں میں تبدیلیاں یہ چیزیں آئیں گی پہلی قسم میں ذکر کیا گئے کہ آسمان اور زمین میں یعنی چاہے وہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے لیکن یہ جو دوسری قسم ذکر کریں گے اکثر یہ چیزیں ہیں یا اچھی نہیں ہے یہ مذمت کے طور پر اللہ کے رفوس اثرم نے ذکر کی ہے اور یہ آزمائش کے طور پر یہ ہے اور بلکہ یہ مصیبت ہے اور ایک فتنا ہے ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے آج کے در میں جو نشانہ اسی لیے علماء اس کو تقریباً فتنوں میں ذکر کرتے ہیں فتنہ اور فتنہ کیا ہے یعنی ہر ایک اس دنیا میں ہر ایک تو مفتون ہوتا ہے چاہے وہ خیر سے یا شر سے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فتنہ اور آزمائش چھوٹی ہوتی ہیں اور بہت سے اس طرح فتنے کی چیزیں اور آزمائش بڑی بڑی ہوتی ہیں اس سے بچنا ضروری ہے ورنہ اگر انسان نہیں بچتا ہے تو گمراہ ہو سکتا ہے اور وہ جہنمی بن سکتا ہے تو آج کے درس میں انشاءاللہ وہ فتنے ذکر کریں گے جو قیامت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے کہ وہ ظاہر ہوں گے اور لوگوں کے درمیان وہ چیزیں موجود ہوں گے بلکہ اتنا عام ہو جائے گا کہ اکثر لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں یا لوگ اس کو دیکھتے دیکھتے لوگ کے دل اس سے بھر جاتا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ یہ تعداد کرنے سے پہلے فتنے کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں فتنے آج ہم مسلمان مفتون اور ہر ایک اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں لیکن یہاں جو فتنے ہیں اکثر لوگ جس میں مبتلا ہے اس سے انسان کو محفوظ اپنے آپ کو کرنا چاہیے ورنہ وہ حالات اور برباد ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی ہے قیامت سے پہلے ہوں گے یہ بہت سے اقسام ہیں اور بہت سے انواع ہیں کچھ فتنے اتنے ایسے ہیں کہ انسان کی جان میں ہیں اور کچھ بتنے ایسے کہ انسان کے مال میں ہیں کچھ بتنے میں کچھ بتنے اس طرح ہے کہ انسان کے عصل میں اور کچھ فتنے اس طرح کی انسان کے اخلاق میں انسان کے عزت میں تو یہ فتنے, ہر ایک فتنے میں پڑے گا اور ہر ایک انسان کو کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے ہوں گے بلکہ اتنا زیادہ ہوں گے کہ انسان تصور بھی نہیں کرتا ہے حدیث میں اللہ کے رفوس فرماتے ہیں حضرت اسامہ نزید کی حدیث ہے کہ اللہ کے رفو اسلم ایک بار ایک قلعہ پہ اللہ کے رسول چڑھے اور ایک من من, من اللہ کے رسول کسی قلعے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور اللہ کے رسول صحابہ کرام سے یہ کہنے لگے کیا تم لوگ وہ چیز دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا دیکھ رہے ہو نہیں ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تَوَقْ قطر کہ میں, تم فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کی قطروں کی طرح گرنا دیکھ رہا ہوں یعنی میں زیادہ اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح فتنے تم میں اور داخل ہو رہا ہے جس طرح پانی کے قطرہ تم لوگوں کے گھر میں بارش ہو رہا ہے تو اللہ کے علیہ وسلم یہ بتانے چاہتے کہ ہر ایک مختون ہوگا صحاب کرام ہوئے لیکن صحاب کرام کے فتنا ہم لوگ کے فٹنس سے بہت ہی کم ہیں ہم لوگ تو اور زیادہ مفتون ہوں گے جیسا کہ ابھی آگے حدیث بھی بتائیں گے بلکہ مالک کے زمانے میں حجاز تھے حجاز ایک تھوڑا سا ظالم انسان تھے اور یہ تھوڑا لوگوں پر بہت سختی کرتے تھے تو اس لیے لوگ حضرت انسبن مالک کے پاس اور شکایت کرنے لگے کہ ہم لوگ پر اس طرح سختی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو حضرت انس کہنے لگے تم لوگ صبر کرو تم پر ایسے زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا یعنی جتنا ایام گزریں گے وہ پہلے اگلے والے ایام سے بہتر ہوں گے یعنی اگلے والے ایام جو آنے والے ہیں یہ اور خراب ہوں گے پچھلے ایام سے اس لیے صبر کرو کیونکہ اللہ کے کی رسول پر تم پر ایسے زمانے آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے اسی لیے فتنہ بڑھتے جائیں گے ختم نہیں ہوں گے انسان کو ہمیشہ فتنوں سے بچنا چاہیے اور فتنے کے طریقے انشاءاللہ شاء ذکر کریں گے اتنا زیادہ ایک زمانہ اس سے فتنہ ہو جائے گا کہ انسان مفتون ہو جائے گا انسان نہیں سمجھ پائے گا کیا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا زیادہ ایک زمانے میں فتنا ہوگا اور قتل ہوگا اور پریشانیاں ہوں گی کہ انسان موت کی تمنا بھی کرے گا <مَكَانَة> کہ قیامت نہیں ہوگی حتى کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا میت کے قبر سے گزرے گا اور انسان کیا کہے زندہ انسان کہ کاش میں ہی اس کے جگہ میں یہاں ہوتا یعنی جس طرح وہ مر کے چلے گئے چھٹی پاگئے سے آج ہم بھی مر جاتے اور اس فتنوں سے چھٹی پا جائے اور یہ فتنہ اس زمانے بہت ہو چکے ہیں اور جو آنے والے اگلے ایام میں وہ اور زیادہ ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں بے مختصر ترجمہ ڈائریکٹ اکثر پڑھتا ہوں تاکہ وقت کی بچت درس لمبا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر اپنی امتوں کو نیکی کی باتوں بتانا اور برائی سے ڈرانا واجب تھا یعنی ہر نبی اپنے قوم کو اچھائی کے حکم دی ہے اور برائی سے, روح سے تھے. اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے اس امت یعنی اس امت اللہ کے رسول کی امت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس امت کی میں عافیت ہے لیکن آخر وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے یعنی اس امت شروعات میں اللہ کے رسول کے زمانے میں آفیت تھی لیکن دن بدن یہ اس اتنے زیادہ ہوں گے کیا ایام میں اتنے فکنے ہوں گے کہ انسان کوئی تصور نہیں کر پائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا ایک ہاں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر اور فتنے میں معنی حدیث کے کچھ حدیث لمبی ہے اس کے بعد فتنہ اور آئے گا کہ پرانی فتنوں کو اور تازہ کر دیں گے یعنی مزید فتنے آئے گا اور جب بھی فکنا آئے گا تو انسان سوچتا ہے یہ کہے گا کہ یہ فتنا لگ رہا ہمیں ہلاک کرنے والی ہے اور یہ فتنا گزر جاتی ہے پھر دوسرا آتا ہے اس طرح انسان یہاں تک کہ پختون رہتا اور ہر فتنے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اسی لیے اللہ کے رفوس یہ بتائے کہ اس طرح کی یعنی فتنے کی جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ایسے فتنے ہیں کہ ہر ایک انسان کو اس سے پناہ مانگنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے بلکہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں و یعنی اتنا قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا یعنی جو بیٹھا رہتا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہے اور کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھاکے گا وہ نو مبتلا ہو جائے گا تو اس لیے انسان زیادہ فتنوں کے پیچھے نہ پڑے اور یہ کچھ پتنا فتنے کے بارے میں ابھی ذکر کریں گے جو اکثر لوگ اس سے مفتون ہیں اور لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیکی کرے عمل صالح کرے زیادہ تر انسان لوگوں کے پیچھے نہ پڑے لوگ اگر آپ لوگوں کو اکثر دیکھو گے تو اکثر لوگ گمراہی پر ہیں آج کل ایک انسان غلط کام کرتا ہے جب کوئی اس کو روکتا ہے بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو کیا کہتا ہے یار مجھے آپ سمجھا رہے ہیں؟ سب کو سمجھاؤ سب کر رہے ہیں سارے لوگ غلط ہیں اور آپ صحیح ہو نہیں سارے لوگ کریں گے تو سارے لوگ مفتون ہیں سارے لوگ فتنے میں پڑے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں انسان خود اپنے آپ کو بچائے اللہ کے رسول بتائے اتنا ہی زیادہ فتنہ ہے جیسا کہ اگلے حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں بادر یعنی تم لوگ نیک ہی کرنے میں جلدی کرو اس دن سے پہلے کہ ایسے فتنے نہ آ جائے جو اتنی اندھیری ہوگی اس میں اور کالی ہوگی جس طرح رات ہوتی ہے اس میں کوئی ابھی جب اندھیری رات میں انسان کیا دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا ہے کہاں چلنا ہے کہاں آنا بالکل اندھیرا ہے فاللہ کے رسول الفتنوں کو اسی کی مثال دی ہے پھر اللہ کے رسول پر ہے یصبح الرجل مؤمنا کہ ایک رجل ایک انسان مومن ہوتا صبح کے وقت اور شام تک وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر اور شام کے وقت مومن رہتا صبح تک کافر ہوتا ہے چند دنیا یعنی اپنے بیچ دیتا ہے اگر انسان آج تصور کرے آج کل مسلمانوں میں یہ چیزیں کم ہے لیکن شروع ہو گئی اب دیکھو گے بہت سے مسلمان چند پیسے کے لیے انسان اپنے دین بیچ دیتا ہے اپنا دین برباد کر دیتا ہے تو اس لیے انسان اس سے بچے اور ایسے پتنوں سے ہمیشہ انسان کو یعنی بچنا چاہیے اور یہ فتنے جو اللہ کے رسول نے ذکر کی ہیں کچھ فتنے پہلے گزر چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اور کچھ فتنا ابھی ہم لوگ موجود اس زمانے میں اور کچھ فتنے اکثر فتنے آنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پروتمائش اور جو فتنے ہوں گے مصیبتیں ہوں گی اس سے بچو اس کی طرح مت دوڑو اور یہ فتنے جو گزر چکی ہیں میں چند ذکر کروں گا سب سے زیادہ فتنے اور مسلمانوں میں جو مصیبت آتی ہے وہ کس ناہیت سے مشرق کی طرف سے عراق ایران اور اس طرف یعنی مشرق کی نقصانات ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول حدیث صحیح میں حدیث آتا عبداللہ نے عمر فرماتے کہ ایک بار اللہ کے رسول مشرق کی طرف چہرہ رکھ مشرق جہاں سے سورہ نکلتا مشرق یعنی جو مشرقی جس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں اس چیز کو کہتے ہیں است؟ کے کہ سینگ ہوتا ہے اور شیطان جب سور نکلتا تو اپنے سینگ رکھ لیتا تاکہ سورج اسے کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلے تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکثر, اکثر ہے اور یہی دیکھا گیا مسلمانوں کو جو بھی فتنہ ہوا تو مدینے کے مشرق کے طرف سے عراق اور اس کے علاوہ جتنا آئے ہیں اسی لیے جتنا فرقے مسلمانوں میں بنے سب اسی میں سے ہیں چاہے وہ شیعہ لوگ ہیں چاہے خوارج ہیں پدریا ہیں اور جو اور مذاہب ہیں مجوسی لوگ ہیں جو آگ پرست کرتے ہیں آگ کی عبادت کرتے ہیں بدھ پرست لوگ ہندو لوگ خادیانی لوگ اور ہر جماعت اکثر جو نکلتے ہیں مسلمان میں جو فساد ہوتے ہیں اکثر مشرق کی طرف ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ مغرب کی طرف نہیں ہوگا لیکن ہوتا ہے لیکن اکثر و بیشتر اللہ کے رسول مشرق کی طرف اشارہ کی ہے تو ایک فتنہ یہ ہے اور ایک فتنہ جو ہوگا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو اللہ کے رسول کے بعد ہوا اور سب سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت حضرت عمر کو قتل کیا گیا یہ سب سے یہ فتنے کے دروازے یہی سے کھلا اسلام میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے جو فتنہ مسلمانوں میں ہوا وہ حضرت عمر کے قتل اور حضرت عثمان کی شہادت اس کے بعد کیونکہ حضرت عمر کا قتل کرنے سے پھر اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے مسائل کچھ بننے لگے لیکن حقیقی جو فتنہ ہوا حضرت عثمان کی شہادت سے اور یہ قیامت تک اس طرح یہ فتنے باقی ہیں پھر اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں کچھ صحابہ کرام آپس میں لڑے جیسا کہ جنگیں بہت ہوئی جمن کے موقع ہے صفین کے موقع ہے اور اس کے علاوہ پھر حضرت علی خوارج سے لڑائی کی ہے خوارج نکلے پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد چھ لوگ نکلے اور اس طرح فتنہ کے دروازہ نہیں بند ہوا بلکہ وہ کھل گئے اس لئے قیامت تک وہ کھلا رہے گا اور اللہ کہہ یہ دوسری قسم کے فتنہ ہے اور اس کے بعد بھی فتنے ہوئے جیسا کہ حگر ابباسی لوگ کے زمانے میں فتن خلق القرآن قرآن کو مخلوق جو لوگ کہیں اس کے بعد آپس میں بھی جو شرک اور خرافات دیرے دیرے منتشر ہونے لگے یہ بھی فتنے ہیں اور دوبارہ انسان کفر کے طرف اور دوبارہ برائی کی طرف انسان مائل ہونے لگے تو یہ فتنے اس امت میں آئے اسی طرح کچھ تیسرے قسم کے فتنے یہ ہیں جو انسان کے دین میں انسان کے عقل میں انسان کے مال میں انسان کے جان میں انسان کی عزت میں جو ہوگی اور جو ابھی وہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے تو اسی لیے یہ فتنے میں ہر ایک مبتلا ہوگا لیکن جتنا مومن مسلمان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس سے بچائے اور یہ, فتنے سے کس طرح بچے یہ درس کے آخری میں ذکر کریں گے جلدی سے مختصر انداز سے ذکر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے وہ فتنوں کو جو ذکر کی ہیں جو قیامت سے پہلے اللہ کے رسول بتا چکے کہ ہوں گے اور کچھ نشانات بتایا کہ جو ابھی ذکر کریں گے یہ شروع ہو گئے پہلے ہی سے اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں اور جاری ہیں اور کچھ قیامت تک رہے گا اور بڑھے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اور یہ بتایا گیا پچھلے درخت میں بھی کچھ نشانات جو چھوٹی نشانات ہیں علامات سغرہ یہ ضرور نہیں ہے کہ ختم ہو چکی ہے سب قیامت سے پہلے آئیں گے یہ کچھ ہو چکی ہیں اور کچھ باقی اور کچھ آنے والے اور کچھ بڑی نشانات کے بیچ میں ہے بڑی نشانیاں بھی ہوں گی اسی کے درمیان بھی کچھ نشانات ہوں گے جیسا کہ ان شاء اللہ کچھ اشارہ کیا گیا آئیے دیکھتے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیے کہ قیامت سے پہلے یہ فکنے کے طور پر یہ برائیاں پھیل جائیں گی اور منتشر ہو جائیں گی اور اگر آپ لوگ یہ نشانیاں دیکھ لوگے تو آپ لوگ یہ یقین کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت قریب ہے اور اللہ کے رسول سچ اللہ کے رسول سچے ہیں کیونکہ ایسی چیز اللہ کے رسول بتا چکے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تو اللہ کے رسول کو کیسے پتا ہوا یہ اللہ کے طرف سے معلوم ہوا اور اللہ کے رسول غیبی باتیں بتا چکے ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نبی اور رسول ہے اور اللہ کے رسول جو بھی بتاتے ہیں وہ صحیح ہے اور بار بار تاکی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے لیکن یہ غیبی باتیں اللہ کے رسول سے بتائے کیوں کو بتایا گیا ہے اب لوگ اتنا منتشر ہے اگر قریب آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے سنت یہ ایک انصاف قریب ہو کے سنو دیوار پر ڈھونڈو اب قریب آؤ تو اس لیے آئیے دیکھیں وہ برائیاں جو پکنے کے شکل میں حاصل ہوں گی اور دیکھا جائے گا سب سے پہلی برائی یہ ہے رف العلم الشرعی زہاد العلم علم کا اٹھ جانا سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول کے بعد علم تو بالکل منتشر ہوا علم حدیث علم شریعت علم عقیدہ ہر طرح ہر جگہ آپ دیکھو گے ہر جگہ ایک مکتب اور مدرسہ ہے ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی علم کے درس درست ہوتے تھے لیکن دھیرے دھیرے جتنا ایام یعنی گزر جاتے اتنا ہی کم علم ہوتے جاتا ہے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کہاں درس ہوتے ہیں انسان مشکل سے شام میں ایک درس میں جا کے بیٹھتا ہے مشکل سے انسان اللہ کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے انسان جاتا ہے انسان خبر کرتا کہ جہالت میں عبادت کرو لیکن علم دین سیکھنے کے کون تائم میں نے پاس تائم نہیں ہے انسان یہی یعنی بہانہ لگاتا کی نہیں اس لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ نشانی سب سے پہلے نشانی جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ کہ علم شرعی اٹھ جائے گا ختم ہو جائے گا اور کم ہو جائے گا اور اس کا کئی سبب ہے اور کئی طریقہ ایک طریقہ ہے اللہ کے رسول نے یہ بتائی حدیث میں جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ شعری کے حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے درمیان یعنی آج اور قیامت کے درمیان یعنی قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی اور علم اٹھ جائے گا کوئی کہے گا کہ آج کل ماشاءاللہ سائنس تو بہت ہی ترقی ہوا علم تو موجود ہے یہ علم نہیں ہے یہ دین کے علوم ہے اسلام کی اس کی اتنا حیثیت نہیں ہے دیکھیے قرآن اور سنت میں جہاں علم کے لفظ آتا ہے اس سے مراد دین علوم ہے اسلام یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ آپ سارے دنیا کے پیچھے جاؤ اور علم دین چھوڑو علم دین مین ہے اس کے بعد اگر کوئی انسان کوئی اور علم حاصل کرتا تو اچھی بات ہے لیکن عبادت اور علم جو شریعت اور قرآن میں آیا ہے علماء کے لفظ آیا یہاں سے مراد دین علماء دین ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ علم ختم ہو جائے گا اور ختم ہونے کے کئی طریقہ پچھلے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طریقہ یہ کہ اللہ سبحان و تعالی حدیث میں اللہ کے رسول مختصم میں ذکر کرتا اللہ کے رسول مرماتے ہیں کہ اللہ علماء کے دلوں سے علم نہیں ختم کریں گے بلکہ علماء جب مر جائیں گے تو پھر ان کے پیچھے ایسے مفتی بنیں گے ایسے لوگ آئیں گے جو جاہل ہیں لوگ ان کو مفتی بنائیں گے اس سے پوچھیں گے وہ غلط بتائیں گے پھر لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو یہ طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اچھے علماء کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے جس کے پاس علم نہیں آج کل ہم لوگ کے ملک پہ تو یہی موجود ہے اللہ کے رسول یعنی لوگ قیامت لوگ کے پاس لوگ جائیں گے اور ان لوگ سے علم دین سیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی بتا اور آج کل موجود ہے واٹس ایپ میں کتنا علماء بن کے فتوا لکھتے رہتے ہیں فیس بک میں یا حتیٰ کی ٹی وی میں بس پکڑی کچھ دو تین مسئلہ سیکھ لیا مذہب سیکھ لیا اور کہتا ہے وہ مفتی اور عالم بن گیا یہ اصغر ایسے ایسے لوگ سے علم نہیں حاصل کرنا ہے کس سے حاصل کرنا ہے جس کے پاس کتاب اللہ واللہ صلی اللہ کے رسول کی سنت کے علم ہے اور وہ خود پڑھے ادارے خود انسان صلاح یعنی اس کی صلاحیت اس کی دکھتی ہے اس سے علم حاصل کر لے کے چھوٹے لوگوں سے اور جاہل سے اس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگ جاہل ہوں گے اور علم دیے ختم ہو جائے گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ صلی علیہ سسلم نے بتائی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ شعام کیا ہوگا کہ جہل منتشر جہالت منتشر ہوگی اور علم دین ختم ہو جائے گا بلکہ اتنا علماء بھی رہیں گے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھیں گے کہ اس طرح حدیثیں روایت کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں یقون کی آخری زمان آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے کیا کریں گے مِّن مَا لَمْ وہ لوگ ایسے حدیثیں بیان کریں گے جو تم جو, جو نہ تم نے سنی ہوں گے نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خبردار رہو ایسے لوگ سے بچ کر بچ کے رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دے یہ مسلم کی روایت ہے اور آج کل نہیں ہے آپ آج کل فیس بیک بک دیکھو یا انٹرنیٹ دیکھو یا حتیٰ کہ ٹی وی دیکھو ایسی ایسے قصے اور ایسے ایسے حدیثیں نسبت کرتے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ قصہ ہوا اور اللہ کے رسول نے اس طرح بتائی ہے اور جب اس کو تحقیق کرو تو وہ حقیقت حدیث بے بنیاد ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے علم ضائع ہوگا اور دین بھی ختم ہو جائے گا اسی لیے انسان جب بھی علم طلب کرے تو اچھے لوگ سے طلب کرے جو لوگ کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ان کے علم ہیں اور جو دلیل صحیح بتا کے آپ کو مطمئن کراتے ہیں لیکن الٹی سیدھی باتیں کہہ کر لوگ صرف تشفی اور لوگ کے تسلی دیتے ہیں جو پسند ہے وہ چناتے ہیں جو پسند نہیں ہے اس کو چھپاتے ہیں یہ علم ہے یہ عالم نہیں ہو سکتا اس طرح یہ علماء اسو ہوں گے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس سے ان لوگ سے بچو دوسرے نشانی یہ ہے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت سے کمی ہے نمبر دو یہ ہے کہ عمل کم ہوگا لوگ علم تو ہوں گے کچھ حدیثیں پائیں گے لیکن عمل کرنے والے کم ہیں اور عمل ضائع ہو جائے گا یعنی دین پر لوگ کم عمل کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس چیز کے طرف اشارہ پہلے کر چکے ہیں دیکھیں ایک دلچسپ حدیث ہے حضرت زیاد بن نبی ایک صحابی تھے یہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صاحم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بات ہوئی تو آپ نے شاد فرمایا اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا یعنی کوئی برائی کے بارے میں بات کی گئی تو اللہ کے رسول بتائیے کبھی نہیں ہے یہ جب اس وقت ہوگا جب علم ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت زیاد کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہمارے پاس قرآن ہے ہم قرآن خود پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور خود ہم قرآن پڑھتے بچوں کو ہم تو پڑھاتے ہیں تو علم کیوں ختم ہوگا تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا نہیں فرماتے کہ ہم قرآن خود پڑھتے ہیں اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگے اپنے اولاد کو بھی قرآن پڑھائیں گے ہر ایک نسل دوسرے کو پڑھائیں گے تو اللہ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے زیاد یعنی میں نے تمہیں مدینے کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہ حقیقت نہیں یعنی میں شمار کرتا آپ کیوں اس طرح سوال پوچھو آپ خود سوچو پھر اللہ کے رسول نے ایک مثال دی ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نسارہ کے پاس تورات اور انجیل ہے وہ لوگ خود پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو لیکن عمل کہاں ان کے پاس ہے یعنی اللہ کے رسول بتا چکے ہیں کہ تم لوگ بھی قرآن کو پڑھو گے لیکن عمل نہیں کرو گے تو یہی مصیبت ہے آج کل ہم لوگ صبح شام قرآن پڑھتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ قرآن صرف پڑھو سمجھو مت قرآن پڑھیں گے اور فوراً اس کے مخالف عمل کریں گے یہاں انسان پڑھتا ہے کہ الزنا زنا سے دور رہو قریب مت آؤ بند کر کے انسان فوراً گندی تصویریں دیکھنے لگتا ہے یہاں انسان پڑھتا قرآن میں کہ سود سے دور رہو اور فوراً ڈیوٹی میں جاتا ہے اور سود ہی کھاتا ہے کہ لگتا ہے کہ قرآن کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے صلی اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک زمانے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن حلق سے آگے نہیں بڑھے گا حلق سے پڑھیں گے اور پورا بدن پہ اس سے اثر نہیں ہوگا اسی لیے یہ بہت ہی کوتاہی ہے اور یہ قیامت سے پہلے دیکھا گیا اور آج کہاں ہے آج تو سب قرآن شاء پڑھ لیں گے لیکن عمل کون کرتا ہے حتیٰ کہ کسی بندے سے پوچھ لو کہ آپ مکمل قرآن پہ عمل کرتے تو ہمت نہیں ہوتی ہاں کہ خود کہتا ہاں کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لیتا لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کہیں گے ہاں ہم کر رہے ہیں جتنا ممکن ہو میں کرتا ہوں لیکن انسان یہ کہے کوشش کر رہا ہوں کریں, کریں گے وعدہ کرتا ہے یہ کافی نہیں ہے انسان کو آگے ہمت کرنی چاہیے تیسری نشانی جو اللہ کے رسول نے بتایا قیامت سے پہلے امانت داری ختم ہو جائے گی آہ و پیمان ہر ایک توڑے گا اور امانت داری ختم ہوگی اور آج کل یہی ہے آج اگر کسی سے کہہ دو پلا آدمی کو امانت دار سمجھ تو کتنے اس بیٹے کو امانت دار نہیں سمجھتا صحیح کہ نہیں اصل ہی زمانہ ہے اور اگلے زمانے میں تو اور آئے گا اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اذا فانتظر جب امانت ضائع ہو جائے گی یعنی ضائع ہونے لگیں گے تو تم قیامت کے انتظار کرو اور یہ حدیث بخاری میں ہے اور دوسرے حدیث اللہ کے رسول اور اچھی مثال اللہ کے رسول نے دی ہے کس طرح ہی نکلتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں مختصار ذکر کرتا ہوں کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا آدمی جب سوئے گا یعنی ایماندار جو مشہور ہے کہ ایماندار انسان ہے جب سوئے گا تو اس کے دل سے ایمانداری نکل لی جائے گی سو جائے گا تو ایمانداری نکال لی جائے گی یہاں تک کچھ نشانی رہے گی پھر سوئے گا پھر وہ نشانی بھی ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ کچھ نقطے باقی رہیں گے پھر تیسری رات سو جائے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ شروع میں ذمہ دار ہوتے ہیں امانت دار ہوتے ہیں لیکن جب زیادہ پیسہ دیکھ لیتے ہیں یا زیادہ لوگ سے ملنے لگتے تو دھیرے دھیرے دل میں آتی ہے یہ کیسے یہی اللہ کے رسول کے حدیث کے مصداق ہے پھر اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ ایک پھر اس طرح ہوگا پھر اللہ کے رسول صاحب فرمائیں گے کہ اس طرح پھر لوگ کے درمیان اتنا ہی ایمانداری ختم ہو جائے گی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلا گاؤں میں فلا آدمی ایماندار ہے یعنی ایماندار اس طرح مشہور ہو جائیں گے کہ لوگ گے کہ لوگ گے گے گے گاؤں میں جاؤ وہاں وہاں ایک وہاں موجود ہے. کیونکہ اتنا کم ہو جائیں گے تو امانت دار لوگ پہچانے جائیں گے حالانکہ امانتدار سب کو ہونا چاہیے لیکن اس طرح بتانا ہے کہ فلاں گاؤں میں فلا آدمی اس کا مطلب یہ لوگ بہت ہی کم ہوں گے اور اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ امانتداری ختم ہوتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ایک اور نشانی یہ ہے شہادت الزور و کطمان الحق شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی منتشر ہو جائیں گے اور حق کو ہر ایک چھپائے گا اور یہ زمانہ تقریباً آج کل کچھ ہے اور اگلے ایام میں بھی ہوں گے کہ ایک انسان تیار ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے کیوں چند پیسے کے لیے یہ صرف اپنے دوست کی خاطر کوئی آج کل ہوتا ہے کہ نہیں اس کا غلط کام کرتا دوست کو بتاتا اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے کوئی دو ہاں تفصیل مت پوچھو بس کہ تو ہاں اس نے یہ کام کی وہ کی جھوٹ ہے حالانکہ انسان نہیں جانتا آج کل تو اسی ہی ہائی کورٹ میں چلے جاؤ کوئی معاملہ تھا اب دو گواہ چاہیے تو دو چار دس پانچ آدمی ملے یہ کہتے آپ میرے گواہ بنو ہم تمہارے گواہ بنیں گے نہ اس آدمی کی شکل ہم پہلے بار میں دیکھ رہا ہوں تو کسی میں اس کو گواہ بناؤ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہے لیکن اس طرح لوگ عام ہو گئے کہ اپنے بھی گواہی کے کوئی اہمیت نہیں دیتے جہاں بھی پھینکنا چاہتے پھینک دیتے ہیں اسی اللہ کے رسول سے روکا ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ندی نے قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی اس میں صلی اللہ کے رسول نے ذکر کیا کی ہے وہ کتمانو شہادت اور کیا ہے وہ شہادت شہادت یعنی کیا جھوٹی گواہی دینا وشہادت الزور اور سچی گواہی کو چھپانا دو باتیں ایک سچی گواہی کو چھپاتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں اور کیا ہے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے حضرت اللہ مسعود کی بھی حدیث ہے اللہ کے رسول الماعت قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے بہت ہی ہوں گے اور یہ منتشر ہے آج کل تو موجود ہے انسان چند پیسے کے لیے انسان گواہی دے سکتا ہے کسی میں شاہد نہیں تھا گواہ بن جاتا پیسے کے خاطر اور یہ زیادہ تر آج کل کے زمانے میں دیکھے جائیں گے خاص کر جس کے دل میں ایمان ہے اور اکثر لوگ اپنے گھر میں یہ کرتے ہیں جیسا کہ بھائی کے مسئلہ ہے بیٹے کا مسئلہ ہے بیٹا کچھ غلطی کر کے باہر کچھ کسی کا توڑا ہے کسی کے ساتھ جرم ہے اب باپ آ کے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کو یہ تو اثر کے وقت یہیں بیٹھا تھا کہاں گئے تو میرے ساتھ بیٹھا تھا جھوٹ بولتا ہے انسان اور جھوٹی گواہیں دیتا پھر ہائی کورٹ وہاں تک لڑنے کے لیے تیار بس اپنے خاص آدمی کو بچانے کے لیے حالانکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ کیا ہے ولو على اپنے, اپنے نفس کے حق میں او او الوالدین الاقربین چاہے والد کے خلاف ہو لیکن سچے ساتھ سچائی کے ساتھ تم گواہی دو اور جھوٹ مت بولو تو یہ نمبر چار اور منتشر ہے اس لیے اس میں زیادہ تفصیل کرنا مناسب نہیں ہے نمبر پانچ جو عام ہوگا قطع رحمی ہوگی اور آج کل فتح رحمی کتنا ہے اور قیامت سے پہلے تو اور ہو جائیں گے آج کل کون اپنے رشتے داروں کو پہچانتا ہے کم لوگ اگر کوئی کام ہو کوئی فائدہ ہو صرف شادی بیاہ میں ہو سکتا ہے یاد کرتے ہیں لیکن پورا سال انسان گزر جاتا اپنے والد سے بھی بات نہیں کرتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں مہینے گزر جاتا انسان اپنے بھائی سے فون نہیں کرتا یا اس کی زیارت بھی نہیں کرتا ہے اگر وہ آنا چاہتا تو ہزار بہانا لگا کے جھوٹ بول کے اس کو پیچھے کر دیتا ہے آج کل یہ دل میں کیوں خلوص دے رہے قطع رحمی یہ متشر ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی حدیث بھی ذکر کی ہے حضرت طارق بن العب کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ہوں گے کیا ہے وقت الرحام کی یعنی قطع رحمی بہت زیادہ ہوں گے اسی طرح عبد اللہ کی بھی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور قطع رحمی عام ہوں گے جیسے اگلے حادیثوں میں تفصیل کے ساتھ یہ حادی پڑھیں گے تو یہ کتنا ہوا یہ نمبر پانچ ہوا نمبر چھ سوق المجاورہ پڑوس ایک انسان ایک دوسرے کے پڑوس ہے لیکن ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنتا ہے ایک دوسرے کی خدمت میں آتا ہے بلکہ سب سے زیادہ نقصان کس سے ملے گا پڑوس سے اور آج کل ہی ایک انسان پڑوس کے پاس رہتا ایک سال گزرتا اس سے کبھی سلام دعا نہیں ہوتی ہے حالانکہ اسلام میں پڑوس کا بڑا حق ہے اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے بار بار پڑوس کے حق ہمیں بتاتے تھے یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دے بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ابو ذر جب تم سالم بناؤ تو اس کو پانی زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسوں کو بھی دیا کرو لیکن آج کل انسان کچھ بھی نہیں بلکہ اگر پڑوس آ گئے کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے دے دو ایک دن کے لیے انسان جھوٹ بولتا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وسلمات وسو المجا عبد اللہ کی حدیث ہے اور یہ احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم سائے سے برا سلوک کیا جائے گا اور یہی ہوگا کہ ایک پڑوس ایک دوسرے کا مددگار بننے کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے اور اس سے لڑائی ہوگی اور اختلافات ہوں گے اور اس کے بعد ایک اور نشانی نمبر سات یہ ہے چکن جو لالچ بڑھے گا لالچ اتنا زیادہ لوگوں کے درمیان ہو جائے گا اور یہ کنجوسی کہ انسان تصور بھی نہیں کرے گا کیونکہ مال سے محبت ہے دنیا سے اتنا محبت ہو جائے گی ایک انسان تیار نہیں کہ کسی کو کچھ دے اللہ کہ اگر وہ خراب ہو گئے یا امید رکھتا ہے کہ بھئی اس سے کچھ فائدہ ہوگا یا تو انسان بدلے میں دیتا ہے لیکن اس طرح انسان دینا انسان دیتا ہے نہیں بہت کم کہاں آج کا لین دین کہاں آس پس میں کہاں کوئی دوسرے کی دعوت لیتا ہے کہاں ایک دوسرے کے گفٹ دیتا ہے بلکہ اگر کوئی دیا تو تعجب میں ہوتا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے نہیں یہ باقی رہنا چاہیے تام ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلقات دینا لینا کنجوسی سے انسان کو بچنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے تقار اب زمان وقت جلدی جلدی گزرے گا یہ پچھلے درخ میں ذکر کیا گیا ہے القف العمل اور عمل کم ہو جائے گا اور یہ ابھی شروع میں ذکر کیا گیا ویول اور خود غرضی پیدا کر دی جائے گی لالچ ہر پیدان اپنے نفس کو دیکھتا ہے اور یہ اللہ کے رسول بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تقارب الزمان قیامت قریب وقت گھڑ جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے خود غرضی پیدا کر دی جائے گی تو لالچ اور کنڈوسی سے بچو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی لالچ کی وجہ سے لوگ پہلے زمانے لوگ والے ہلاک ہو گئے لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قتل کرتے ہیں اور آج کل ہم لوگ کیا ایک انسان اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے کیوں تھوڑی سی زمین اصل والی چھوڑ کے چلے گئے تو زیادہ لینے والے تو اس کو پہلے قتل کر دیتا ہے صحیح کہ نہیں ہوتا کہ نہیں چند پیسے کے لیے یا کچھ اور کام کے لیے انسان قتل کر دیتا ہے کوئی حرج نہیں یہ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے اور نمبر اس کے بعد نمبر آج. علو استفلا. علو آٹھ کے مانا کیا ہے تاپل اس کو کہتے ہیں جو گرے لوگ ہیں جو لوگ ہوتے ہیں لوگوں میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ گرے ہوتے ہیں جو لوگ لے کے پاس نہ علم ہے نہ دین ہے نہ اخلاق ہے کچھ بھی نہیں جس کو لکا کہتے ہیں یہ لوگ مالک ہوں گے اور آج کل دیکھو پیسہ کس کے پاس دین دار کے پاس نہیں عقل مند کے پاس نہیں زیادہ تر ان لوگوں کے پاس کھلاڑی کے پاس دیکھو فٹ بال میں خاص کر دیکھ لو کتنا کروڑوں پیسے اس میں خرچ کرتے ایک جاہل لڑکا با با بیس سال کے بچہ ہوتا ہے جاہل کتنا لیتا اور والے ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ان لوگ کے پاس زیادہ پیسہ ہے صحیح کی نہیں جن لوگ کے پاس پوری دولت ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے اور قیامت سے پہلے تو اور بڑھیں گے اللہ کے رسول فرماتے لا تقوم يكون اسعد الناس لکا ابن لکا دیکھیے اللہ کے رسول کے حدیث کے مصداق آج کل پڑ گئے اللہ کے رسول قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا سب سے زیادہ کس کو ہم لوگ خوش نصیب سمجھیں گے کون لوکا ابن لوکا لکا اس کو کہتے ہیں جو خاندانی میں گرا رہتا ہے یا وہ احمق انسان جس کے کوئی اہمیت نہیں ہے نہ علم ہے نہ صلاحیت ہے نہ اخلاق ہے نہ کچھ بھی اور آج کل ان لوگ کے پاس سب کچھ ہے آپ دیکھو گے آج کل دنیا کا پیسہ کس کے پاس ہے ایسے لوگوں کے پاس ہے جو حرام غور ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ساری برائیاں کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور اچھے لوگ محروم ہیں اس پیسے سے اور یہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کیونکہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا جیسا کہ ابھی ذکر کریں گے تو یہ کتنا ہوا آٹھ ہو گئے نمبر نو یہ ہے سلس رسول مال مال بہت ہی پیسہ پیسہ بہت زیادہ ہو جائے گا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو لینے والا نہیں ہوگا اور اتنا حرام لوگ کھائیں گے کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقوم اللہ تقویٰ المال قیامت قائم نہیں ہوگی حتیہ کہ مال کی کثرت ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے گا اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں لا تقوم لقم کہ قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ دولت مند مالدار انسان سوچے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا اور آج کل یہ کہ نہیں آج کل کچھ شروع ہوا لیکن آئے گا آج کل جیسا فتبہ کے مسئلہ ہوا الفطر الفطر یہاں جب درس گا کہ نکالو تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کوئی لینے والا نہیں اور الحمدللہ اس ملک میں نہیں لیکن اپنے ملک میں تو بہت سے ہیں اور قیامت سے پہلے اس طرح ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں اتنا ہی پیسہ ہو جائے گا کہ ہر ایک مالدار ہو جائے گا اور ہر ایک کے پیسہ ہوگا کچھ لوگ تمنا کرتے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو نہیں وہ خیر کے باعث نہیں ہے وہ تو شر رہے گا پیسہ ملے گا لیکن اس کی اہمیت کوئی نہیں سمجھے گا اور اس سے انسان کے مصیبت آئے گی اس لیے اللہ کے رسوس آسن فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین اپنے جگر گوشے سونے اور چاندی کو ستونے کے شکل میں نکال باہر پھینکے گی یعنی زمین خود بخود اپنے سونا اور چاندی زمین سے پھینک دے گا کہ کوئی بھی چلے گا تو سونا پا جائے گا یہ پا جائے گا اور حد کہ اللہ کے رسول لیکن اس کو لینے والا کوئی نہیں یہاں تک کہ قاتل چور اور قاتل اور ڈاکو یہ چیز دیکھ کر نہیں لے گا کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے کئی لوگوں کو قتل کی ہیں ابھی تو فری میں مل رہا ہے اسی لیے اس کی حقارت سے دیکھیں گا کوئی نہیں لے گا تو یہ ایک زمانہ آئے گا اور یہ دھیرے دھیرے آپ دیکھو ہو سکتا ہے شروعات ہو گئی لیکن قیامت سے پہلے اور ہوں گے اور حرام پیسہ اتنا لوگ کھائیں گے کہ کوئی حد نہیں ہے اللہ کے رسول یعنی لوگوں پر اس طرح زمانہ آئے گا حرام کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے اور یہ بخاری کے رواج آج کل کہ نہیں کتنا مسلمان اس طرح نوکری کرتے ہیں اور دیکھتے نہیں کہ حلال و حرام ہے جب کوئی کہتا ہے کہ حرام ہے تو ناراض ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آ کے ہزار بہانا سناتے ہیں دھوکا بھی دیتے لگ رہا کہ مولانا اور یہ عالم کے ہاتھ میں سب کچھ حلال و حرام ہے آپ ہمیں دھوکا دو گے تو اللہ سے کہاں بچو گے اسی لیے آپ انسان غریب رہے فقیر رہے لیکن حرام پیسہ نہ کھائے اللہ کے رسول صاحب فرماتے اب تک اللہ اجملوں سے پلب اللہ کے تقویٰ کرو اور طلب عل روزی تلاشنے میں تم لوگ اچھے اندار سے تلاش کرو تلاش کرو اور اس طرح نہ ہو کہ انسان مجبوری کے وجہ سے حرام کو کھانے لگے اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر کرو جو تمہارے لیے مقدر ہے وہی ملے گا بہت سے لوگ آتے ہیں یار وہ تو دو سال سے نوکری ڈھونڈ رہا ہو نہیں مل رہا ہے میں کیا کروں مجبور ہوں اس لیے بینک میں چلے جاتا ہے یا انشورنس کمپنی میں چلے جاتا ہے یا جہاں حرام کام ہوتا وہاں چلا جاتا ہے یہ غلط ہے آپ غریب رہو فقیر رہو آپ چند روٹی کھاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کمائے سے جس میں کوئی برکت نہیں اور اتنا پی... اس پیسے سے آتی ہے اس کے بعد انسان سوچتا یار یا مصیبتیں آ گئی اس لیے انسان غربت پر صبر کرے لیکن انسان حرام کو بالکل نہیں کھانا چاہیے یہ کتنا ہوا نو ہو گئے نمبر دس یہ ہے کہ بازار عام ہو جائیں گے تجارت بالکل عام ہو جائے گی اور بازار اتنا منتشر ہو جائے گا کہ حتیہ کہ عورتیں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کام کریں گے تو ہوتا کہ نہیں شوہر کمائی کرتا ہے اور بیوی اس کو حساب کتاب کرتی ہے اور یہ بہت ہوتا ہے کہ آج کل دیکھو گے شوہر ڈیوٹی کے لیے الگ نکلتا اور بیوی کہاں نکلتی وہ بھی ڈیوٹی کے لیے اور جو بیوی گھر میں بیٹھے تو لوگ کہتے بھائی تم پالتو کیوں بیٹھتے ہو حالانکہ وہ فالتو جو گھر سے نکلتی ہے اور وہ فالتو نہیں جو اپنے گھر کو دیکھتی ہے اللہ کے رسول اللہ سبحانہ فلاح عورت کو گھر کے لیے بنائے بازاروں کے لیے نہیں عورت اپنے برقع اپنے سارے اچھائیاں اپنے سب کو چھوڑ کے سچلی جاتی ہیں بس چند پیسے کمانے کے لیے یہ غلط ہے انسان محرومی اور زندگی گزارے لیکن ایسے حرام کام نہ کرے اب دیکھو کہ ہم لوگ کے خاصے انڈیا پاکستان میں عورتیں رکشا میں بیٹھ جاتی ہیں اتنا بھی ٹرین میں بیٹھ چڑھ جاتی ہیں کیوں چند پیسے کمانا ہے صحیح ضرورت نہیں تو سمجھ جاؤ اور اگر ضرورت ہے تو حلال کرو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں اور یہ حدیثیں بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجارت عام ہو جائیں گی قیامت کی نشانی اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبد عمر بن تغلب کے حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا اور تجارت عام ہو جائے گی تجارت عام ہو جائے گی بلکہ اللہ کے رسول صاحب فرماتی دوسری حدیث میں عبداللہ مسعود کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سلام یہ آئے گا انشاءاللہ قیامت سے پہلے تجارت اس قدر عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی اور قطع رحمی عام ہو جائے گی بیوی اپنے شوہر کی معاون بنتی ہے حساب کتاب حساب کتاب کرنے میں یہ اللہ کا رسول مطلب نہیں کہ ضرور کہ آرام ہے حلال ہے لیکن یہ نشانی لالچ مت کرو زیادہ اور یہ لالچی کے ایک نشانات ہے بلکہ جس طرح ابھی دیکھا جاتا ہے ہر کونے پہ ایک دکان ہے ہر قدم پہ ایک دکان ہے کہ نہیں اللہ کے رسول فرماتے فرماتی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کے رسول فرماتے ابو کے حدیث ہے امام احمد کی حدیث حدیث ہم نہیں ذکر کریں گے تو یہ اللہ کے رسول فرمات قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کتنے ظاہر نہ ہو جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے تجارتی مراکز یعنی جہاں سینٹر ہیں مارکیٹیں ہیں عام ہو جائیں گے کہ ہر قدم پہ ایک مارکیٹ ہے اور اتنا زیادہ کچھ مارکیٹیں چلتی بھی نہیں لیکن جیسا کہ وہ دکان بیچتا ہے فوراً خریدنے والا دوسرا پہنچ جاتا ہے اور لالچ میں رہتا ہے لیکن اس کی دکان بھی نہیں چلتی ہے بیچ دیتا تیسرا تھا وہ بھی اس طرح لیکن لالچ اتنا زیادہ ہے سب بتاتے کہ دکان کبھی نہیں چلے گی لیکن انسان لالچ میں رہتا کرے ہم چلائیں گے اور وہ بھی نہیں چلتے اس کے بعد وہ مکروز ہوتا پھر اپنے سر پتہ نہیں کہاں پٹکتا ہے اس لیے انسان زیادہ لالچ نہ کرے کیونکہ لالچ کے پیچھے بہت ہی مصیبت ہوگی اور پیسہ اتنا عام ہو جائے گا جیسا کہ یہ حدیث بھی چھڑ گئے اللہ کے رسول کو میں انتر اور ننگے پاؤں ننگے بدن جو لوگ بکریوں کو چڑھاتے تھے آپ دیکھو گے ایک دن وہ لوگ یہ پکا لوں بنیان یعنی بلڈنگوں میں یہ آپس میں کریں گے کہ کس کی بلڈنگ لمبی ہو اور یہ عرب میں کچھ موجود ہو گئے ضروری کی بری ہے یعنی ہوں گے خراب چیز ہے لیکن ایک نشان اللہ کے رسول نے بتائی کہ ایک بدو انسان جس کے پاؤں پہ چپل بھی نہیں تھی بلکہ اس کے بدن میں کپڑا بھی نہیں تھا یہاں تک کہ اس کتنا مالدار ہو جائے گا کہ بلڈنگوں اونچائی میں وہ لوگ آپس میں تنافس کرتے اور یہی حال ہوا کتنا سب کے پاس پیسہ ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم یہ تو سے ہم نہیں کہیں گے یہاں کے جو عرب حریض میں جو تاجر لوگ ہیں اور ہم لوگ کے تاجروں میں تو آسمان زمین کا فرق ہے مسلمانوں کے فرق میں فرق وہاں تو زکوٰۃ نہیں دیں گے اور جو دے گا وہ سنا کے دے گا اور دل دبا کے دیتا ہے صحیح کہ اکثر عموما یہی کہ ہم لوگ اللہ ماشاءاللہ اور یہی ماشاءاللہ لوگ دیتے رہتے ہیں سخاوت کے ساتھ دیتے رہتے ہیں اسی لیے اللہ کے مالوں میں برکت زیادہ دی ہے اور ہم لوگ کے انڈیا, ہم لوگ کے ملک میں جو تاجر ہیں ان لوگ کے مالوں میں کم برکت ہوتی ہے یہاں کے تاجروں کو اکثر لوگ تعریف کریں گے صحیح کہ نہیں اب کسی بڑا تاجر کے پاس جاؤ گالی دان دینے والے کم لوگ ہوں گے اور ہم لوگ کے ملک میں گالی والے سب ملیں گے اور کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے اللہ وقتی طور جو فائدہ اٹھا رہا ہے وقتی طور پر تعریف کرے گا بعد خود بھی گالی دینے لگے گا اسی لیے اللہ کے رفو نے بتایا کہ اس طرح پیسہ عام ہو جائے گا بازار عام ہو جائیں گے کہ لوگ بازار کے پیچھے مال کے پیچھے دوڑیں گے اور ہر چیز یعنی پیسے کے بات ہر چیز میں ہوگی اور آج کل ہی اس طرح کسی رشتہ دار سے نہیں ملتا ہے غریب اگر آپ کو دعوت کی شادی میں تو بڑے آدمی کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ غریب ہے کیسے وہ اس کے ساتھ چار پائی میں بیٹھے اور کوئی بہانے لگاتا ہے لیکن اگر کوئی امیر بلاتا ہے تو وہ شوق سے جاتا ہے اور شوق سے دکھا کے سب کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے یہ آج کل بات ہوئی پیسے کی بات ہوئی اور کوئی چیز کی بات نہیں ہے اس کے بعد ایک نشانی یہ ہے التسلیم یہ کتنا ہوا گیارہ نمبر تسلیم عریفا یہ بھی عام ہے صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا آج کل یہی یہ آج کون دوسرے سلام کرتا جب تک نہیں پہچان ہے تب تک کوئی سلام نہیں کرے گا اور اگر کوئی سلام کرے گا کہ خیر کیا بات ہے کچھ چاہیے کچھ بات ہے کچھ پوچھنا ہے نہیں یہ سلام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلام آپ ہر ایک سے کرو جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو اگر مسلمان تو اس سے سلام کرو یہ مسلمان کا حق ہے لیکن آج کل ہم لوگ صرف سلام کس سے کریں گے جس سے پہچان ہے اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں انہ من اشراط سارا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا اور اس کے علاوہ بہت سارے اور دلیل ہیں تو اس لیے ایک دلیل یہ ہے کہ انسان سلام اس سے صرف کرے گا جس کی پہچان اور جسے پہچان نہیں ہے صحیح اور اس سے بہتر لوگ اربوں میں کم ہیں اربوں میں اس طرح ہے ہمیں تو ان لوگ کے ساتھ کبھی بیٹھتے اٹھتے اگر چار لوگ ہیں تو آپ کو صرف پہچانتے تو آپ سے سلام کریں گے اور باقی لوگوں سے صحیح کہ نہیں اور ہم لوگ کے ملک میں اکثر کیا ہوتا ہے چار لوگ اگر سامنے بیٹھے ہیں تو آپ سے صرف سلام کر کے نکل جائیں گے باقی تینوں کیا ہے ہوتا ہے کہ نہیں بھئی اس سے سلام کیوں نہیں کرتے ہو تو ساتھ میں ہے تو کم سے کم اس کی اس کے خاطر رکھو نہیں سلام کیا حال ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے نکل گئے بھئی باقی لوگ کیا ہے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے بلکہ یہ تو اور بد اخلاقی ہے کہ آپ ایک سال سے سلام کر تو باقی لوگ سے بھی سلام کرو یہ سنت ہے لیکن انسان تو عام سلام کر کے نکل جاؤ لیکن ایک ہاتھ سے ایک آدمی سے سال آم کر کے اور ہاتھ ملا کے وہ باقی لوگوں کو نہیں, نہیں سب کرتے اللہ کی اگر باقی عورتیں ہیں تو لوگ سے نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ عورت ہے اس کے بعد ایک اور نشانی یہ ہے کہ رسو نے بتائی ہے جو آج کل آب ہے چھوٹی نشانی ہے لیکن حقیقت بڑی ہے سشد بہ شیو بوڑھوں کے جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا اور یہ داڑھی میں اکثر لوگ جب بھی نائے کے پاس جائیں گے تو کیا کریں گے بال تو کٹوائیں گے تو حرام ہیں. نہیں داڑھی کٹوانا حرام ہے بال تو کاٹ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کریں گے اگر کچھ داڑھی رکھتے ہیں کبھی بھی اس کو کالا کلر بھی لگا دو کون سے کلر کالا کالے کے علاوہ لگانا جائز ہے لیکن کالا لگانا یہ حرام ہے بلکہ یہ علماء کو علماء اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یکون قوم آخری زمانے میں کچھ لوگ اس طرح ہوں گے یغذبون آخری زمان بھی سواد آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے جن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے خرابی صحیح ہے تو اس لیے آپ کے بھائی بڑھاپا ہے تو چھوڑ دو بھائی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بڈھے ہو گئے کیا ضرورت ہے کہ کالا داڑھی کر دے اگر بدلنا ہے تو اور کوئی کلر میرون کلر براؤن کلر یا کوئی اور کلر جو کافلوں کے لیے خاص نہیں لیکن سواد بلاک یہ حرام ہے اور یہ اس میں کئی حدیث ہے وقت نہیں وہ بھی ذکر کرتے ایک اور دلی کتنا ہو گیا بارہ ہو گئے نمبر تیرہ یہ ہے کہ شرک منتشب دوبارہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے زمانے میں تقریباً شرک جزیر عرب میں ختم ہو گئے اور حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں فارس اور روم میں بھی تقریباً ختم ہو گئے اور بڑی امیہ کے زمانے میں بہت سے ملک میں بخارا اور چائنا تک اور یہاں افریقہ پورا تقریباً شرک ختم ہو گیا تھا لیکن دوبارہ لوگ دھیرے دھیرے شرک کرنے لگیں گے اور آج کل ہے کہ نہیں آج کل ہیں بلکہ شر کئی قسم ہے یعنی کئی شکل میں اور یہ پہلے شروع میں ہو سکتا ہے ایک سال پہلے شرک کے بارے میں بات خوب ہوئی ہے تو شرک عام ہوگی یہاں تک کہ لوگ اسنان کو دوبارہ پوجا کریں گے اور یہ مسلمانوں میں ہے میں نے ایک سب تقریباً کئی درخت پہلے ذکر کی ایک صاحب نیپال سے آئے نیپال پہاڑی ملک ہے کہنے لگے ایسے گاؤں سے ہم گزرے جو مسلمان تھے لیکن اتنے ہی جاہل تھے تو ہر ایک گھر میں ایک مورتی رکھی تھی میں نے پوچھا ہی کیا ہے کہتے ہیں ہم کیا جانے یہ لوگ سب لائے ہیں تو ہم بھی لا جا رہے ہم بھی اس کو رکھے ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ اس طرح رکھے اس کو بھی کر سکتے کچھ بھی کچھ اس سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول نے اس کے طرف اشارہ کی لیکن اتنا ہی بڑھ جائے گا کہ عرب لوگ بھی کرنے لگیں گے اور آج کل عرب میں تو ہے مصر میں سیریا میں آپ کہیں کہیں جو عراق میں تو ہے لیکن خلیج میں ابھی تک احمد نہیں ہے لیکن وہ بھی ہو جائے گا یمن سے شروع ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیات عورت کے پیچھے حصہ مقصد ہے یعنی وہ چلتے چلتے ناچیں گے یا تو چلیں گے ایک سنم ایک اور ایک بہت میں تو اللہ کے رسول فرماتے مت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دو قبیلے کی عورتیں کے خانے میں یعنی چکر نہ لگائیں وہ لوگ لگائیں گے قیامت سے پہلے اور اس کے علاوہ اور حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ماتے ہیں دن رات ختم نہیں ہوں گے یعنی قیامت نہیں ہوں گے جب تک لات اور کے عبادت دوبارہ نہ شروع ہو جائے عرف کی اللہ کی رسول میں نے تعالیٰ نے فرما دیا کے یعنی بعد ختم یعنی شرک ختم ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں نبوت کی دعوت یعنی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے اس کے بعد دوبارہ لوگ شر کرنے لگیں گے اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت صوبان کی روایت ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے میری امت کے بعض قبائل عن قریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرقوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ہم لوگ کے ملک میں کتنا شرک ہوتا ہے پرسن جب دیکھا جاتا کہتے ہیں اہل توحید پانچ پرسن اور اہل پتہ نہیں کون دس پرسن اور وہ قبر پرست والے مزار والے نبے پرسینٹ افسوس کی بات ہوتی بہت کم ہوتے بلکہ ہم انڈیا میں یا پاکستان میں آپ جاؤ انڈیا میں ہم لوگ مثال دے رہے ہیں کبھی کبھی ایسے مسلمانوں کے گاؤں میں جاتے کہ ایک بھی موحد نہیں ملتا ہے خود اپنے آپ کو ہم غریب سمجھتے ہیں کوئی بات اس طرح نکالے فوراً محمد لگاتے تو وہاں بھی آ تو اس طرح ہوتا ہے یہ شرک اور کفر اس طرح پھیل گیا اور بدھ پرستی یہ ہوگا اور مزید کے سے پہلے ہو جائے گا یہ چہرہ ہو گئے نمبر چودہ یہ ہے انتشار الخدع نہیں. البدع. بدا. شروع ہو جائیں گی. اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہیں اللہ کے رسول کے بعد بہت سے بدعتیں ہوں گے جیسے کہ حدیثوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سے میں کھڑا رہوں گا قیامت میں محشر پہ. جو بھی آتا میرے امت میں سے اس کو میں پانی پلاتا ہوں کچھ لوگ آئیں گے پینے کے لیے تو فرشتوں کو دھکا دیں گے دور پھینکیں گے تو میں کہوں گا میری امت ہی میری امتی ارے مسلمان لوگ میری امت میرے, مسلمان میرے مسلمان میری امت के مسلمان لوگ ہیں سر اس سے کہیں گے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پیچھے آپ کے بعد یہ لوگ کیا خوراکات کیے تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا ہلاکت ہے ان کے لیے ہلاکت ہے اور یہ کوثر کے بارے میں اور ہاؤد کوثر اور اس کے بارے میں کبھی خاص درس ہوگا تو ذکر کریں گے تو اللہ زیادہ شرک اور خرافات منتشر ہوں گے اور آج کل ہی ہے اتنا زیادہ منتشر ہوگا کہ انسان جب سنت کے بارے میں بات کرتا تو کوئی کہتا نہیں تم جھوٹا تم کچھ نہیں جانتے اور جب بدعات کے بارے میں بات کرتا تو سب کو خوشی ہوتی ہے اور کتنا آج منتشر ہیں ہر چیز میں بداتے شادی میں عقیقے میں حتیٰ کی موت کے حالت میں جب کسی کو تدفین کرنا ہے بلکہ مسجد میں آنے, آنے, آنے میں نکلنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں ہر چیز میں بدعت عام ہے اور سنت کوئی نہیں جانتا ہے اس کے بعد ایک اور نشانی یہ ہے انتشار الخل یہ نمبر پندرہ کہ جھوٹ اور فریب منتشر ہوگا اور آج کل یہی ہے ہر ایک جھوٹا ہے ہر ایک آسانی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے جھوٹی بات کے لیے ایک آدمی سے فون کرو بھائی کہاں ہو جھوٹ بولتا کہ میں یہاں بیٹھا بھائی سوچ رہا تو آپ حقیقت بتا دو کہتے نا وہ ناراض ہو جائے گا ناراض ہونے دو آپ حقیقت بتاؤ جھوٹ انسان جھوٹ بولتا اور عام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک پتنے ظاہر نہ ہو جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے وقت گھٹ جائے گا حرف یعنی قتل عام ہو جائے گا بلکہ اللہ کے رسول اس سے واضح حدیثیں سن لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عام قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکا ہی دھوکا ہوگا اور یہی ایک صاحب ہم نے بتا رہا تھا کہ ہم گراج میں کام کرتے ہیں کبھی کسی کی گاڑی خراب ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے کہتے اس کی خرابی بہت چھوٹی کہیں وہاں چھوٹا جل جاتا ہے کوئی کام پانچ منٹ کے کام میں بنا کے دس پندرہ گرام لے لیتا ہوں لیکن کہتے اکثر کسٹمر نہیں مانتے کہتے نہیں تم غلط بتایا سب لوگ سو دو سو لیتے آپ اس کا مطلب بنانے نہیں آتا آپ کے بائی چانس اس طرح گاڑی آپ کے ہاتھ سے چل گئی کہتے لوگ اس طرح دھوکہ پسند کرتے کہ آپ جھوٹ بولو اور ہلکے سے بخار ہوتا تو جھوٹ بولتا یہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی یہ زیادہ وہ گلوکوز چڑھاؤ یہ چڑھاؤ وہ چڑھا پیسہ اپنے کمانے کے لیے اور جب لوگ دھوکے کھاتے ہیں تو اور خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر ہمیں بہت زیادہ علاج کی ہے اور بہت زیادہ دوا دی اور اگر وہ چھوٹی علاج چھوٹا علاج بتاتا نہیں تو کچھ نہیں جانتا تو اس لیے انسان آج کل جھوٹ عام ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کوئی جھوٹ بولتا تو اچھا لگتا ہے بلکہ کچھ لوگ کے پاس کچھ پوچھتے کچھ میرا کام کر دو کہتا یار ہم نہیں کر پائیں گے یہ غلط ہے اور یہ موجود ہے لوگوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکا ہی دھوکا ہوگا جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا قائم کو امانت دار امان ادار کو قائم سمجھا جائے گا سوچو کتنا اور یہ موجود ہے بھی اور آخر اس زمانے میں اور ہوں گے یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کے بعد کتنا ہوا پندرہ ہوا یا چودہ پندرہ نمبر یہ ہے سولہ انتشار الاغانی والمعازف یہ ہی ہے اغانی اور معازف عام ہوں گے جیسے کہ گانا بجانا آج تو عام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حدیث پہلے پچھلے در سے پڑھا گئے آخری زمانے میں خرچ فض اور مسخ ہوگا خضف یعنی ان کو دھس دھس اللہ دھس دیں گے فرض یعنی اللہ سنگ کو پتھروں سے بارش کریں گے برسائیں گے اور مسخ ان کی شکل بدل جائے گی لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول کب یہ ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والے عورتیں ظاہر ہوں گی تو یہ دیکھو گے اور ایک مزید جب نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا تو یہ عام ہو جائے گا تو اس لیے آج کل کتنا گانا بجانا یہ کجابت سے پہلے اور عذاب آئے گا اور اس طرح عام ہے اچھے انسان نماز ماشاء پڑھ کے گاڑی میں بیٹھتا ہے سب سے پہلے کیا چلاتا ہے پھر روز جو نماز سے پہلے گانا سننا رہا ہے یا وہ پروگرام سننا رہا تھا جس میں میوزک ملا ہوا ہے نماز کے بعد جلدی پڑھ کے وہی دوبارہ اس کو کھول کے سنتا ہے یہ کون سی بھی نماز ہے نماز وہ نہیں ہے اگر انسان نماز پڑھتا اور اس کو حاشی اور بدکاری سے سنی روکتی تو کون سی نماز ہے اس کے بعد ایک اور یہ ہے ایک اور نشانی کر تھوڑا خوشنا فاشی اور زنا عام ہو جائے گا اور آج کل کے زمانے میں تو اگر کوئی زنا کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی آسان راستہ اسام پا جاتا ہے گاڑی کہیں کھڑے کر دو تو اتنے ہی کاڈ مزاج والا آتا ہے کہ سب تنگ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا زیادہ لوگ ہیں سبحان اللہ سبحال حقیقت بتا رہے ہیں اور عام ہے ہم لوگ کے ملک میں بھی ہر شہر میں جاؤ بتاتے ہیں کہ یہ گلی یہ جگہ سب بچا طوائف ہوتی ہے اور بہت ہی سستے میں اور بہت سے لوگ جاتے ہیں اللہ یہ عام ہے اور قیامت کی نشانی ہے اللہ کے رسول فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا آپ سب نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالی بے حیا اور فوش گو سے بوجھ رکھتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فوش گوئی عام ہو اور اللہ رسول کے رسول زنا کے بانے فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں چھ نشانات اللہ کے رسول نے ذکر کی اس حدیث میں بخاری کرواتے علم اٹھ جائے گا یہ ذکر کیا گیا جہانت آچھا جائے گی یہ بھی ذکر کیا گیا زنا عام ہوگا یہ جو ذکر کیا شراب نوشی عام ہوگی اور مردوں کی کمی اور عورتوں کی کسرت ہوگی جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا تو اس لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہاشی منتشر ہوں گے اور نمبر سترہ یہ ہے کہ شراب بھی عام ہو جائے گا اور جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کچھ ملک میں کم ہے لیکن ہم لوگ کے ملک میں تو میں مل جاتا ہے خاص کر کا کافر جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں انسان ڈبلیکیٹ ملے گا اصلی بھی ملے گا سب کچھ آپ کو چاہیے مل جائے گا اسی لیے اللہ کے رسول عام فرماتے ہیں حدیث اللہ کے رسول بتائے شراب نوشی عام ہوگی وہ حدیث بخاری کے ہیں بلکہ اللہ کے رسول اس حدیث میں ذکر کی ہے کہ لوگ کیوں دھسیں گے اور لوگ پر خصف مسخ اور خب ہوگا کیونکہ وہ لوگ کے درمیان حاشی عام ہوگی اور گانے بجانے بہت عام ہوں گے اور اسی طرح شراب کو حلال سمجھا جائے گا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ زمانے ہوگا کہ لوگ شراب کو شراب کو پیئیں گے, اور, اس کے نام بدل کے گے آج اور یہ غلط ہے نمبر اٹھارہ یہ ہے القتل قتل عام جس کو حرج کہتے ہیں حرج سارے میں حرج کی لفظ میں آیا حرج کے مطلب کیا ہے قتل اللہ کے رسول کہیں کہیں قتل کہتے ہیں کہیں اشارہ کرتے ہیں اور یہ عام ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے شب روز آئیں گے قیامت سے کچھ ایسے دن آئیں گے کہ ان میں علم اٹھا لیا جائے گا جی علم دین اٹھا لیا جائے گا جہالت اترے گی اور حرج عام ہوگا حرج کا مطلب ہے قتل اور دوسری ابن ماجہ کی روایت بھی احمد کی روایت میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا حرج کیا ہے کہا قتل ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الز کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا نہ ختم ہوگی تا اللہ کے رسول حتیہ کی ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا نہیں قاتل نہیں جانیں گے کہ ہم کیوں قتل کیے اور مقتول کو نہیں پتا چلے گا کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا ہے اور آج کل دیکھو بم لگا دیے جہاد کے نام سے اور بےچارے جو لوگ بازار میں گھوم رہے وہ لوگ مرے ان کو پتا نہیں کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا ہے اور جو خودکش یا جو خود قتل کرتا ہے وہ بھی نہیں جانتا ہے آڈر اوپر سے آیا کہ کرو تو کرنے گئے تو یہ آج کل ہے اور اگلے زمانے میں اور ہوگا آج کل ایک نیوز انسان جب سنتا ہے ٹی وی کھولو اگر دس نیوز انسان سنتا ہے بیس یا پندرہ سنتا ہے تو اس میں کم سے کم دس میں آٹھ قتل کی خبر سنتا ہے اور سننے کے بعد کچھ بدن میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یہاں دس مرے وہاں دس مرے پھر بھی انسان ہس ہنس کے بات کرتا ہے کیونکہ قتل عام ہو گئی. لیکن اگر یہ قتل اور اللہ کے نزدیک سب سے برا کیا ہے شرک کے بعد قتل ہے. اس لیے انسان اپنے آپ کو قتل کرے دو دوسروں کو قتل کر سکتا ہے قتل کرنا بڑا جرم ہے اور جو قتل ہوتا ہے تو وہ جہنم میں ضرور جائے گا اللہ کی اگر اللہ رحم کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جب تک قتل نہیں کرتا ہے تب تک اس کے دیل میں گنجائش ہوتا ہے ان اللہ معاف کرتے رہتے ہیں لیکن جب قتل کرتا تو بس اس کے لیے ساری تنگیاں لگتی ہیں اور اللہ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں تو قاتل کبھی قتل نہ کرے اللہ کہ اگر حق ہو شرعی طور پر جہاد کے طور پر الگ ہے لیکن انسان بہانہ لگا کے انسان قتل کرے یہ جائز نہیں یہ کتنا اٹھارہ گئے نمبر ون یہ ہے کہ دجال بہت ہوں گے دنیا میں اللہ کے رسول کے بعد کم سے کم تیس ججال ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں دجال دنیا میں تو لاکھوں رہ ہوں گے لیکن جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہو رہا سے اس سے زیادہ اللہ کے رسول فرماتے قیامت سے پہلے تیز دھوکے بعد جھوٹے تیسرے پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کے رسول مسلم کی روایت ہے اور گزر چکے ہیں سب سے آخری کون مشہور تھا مرزا قادیانی جو تھا وہ تو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے تو ججال ہے اور اللہ کے رسول کے بعد سے ایک نکلے جیسا کہ بعد میں توبہ کیے اللہ العنسی اس کو قتل کیا گیا اسی طرح مسلم اس کو قتل کیا گیا اور کئی لوگ اس طرح بنے اور ابھی بھی کچھ زمانے پہلے کچھ لوگ نکلے اسی لیے ایسے لوگوں دبجاروں کو قتل کرنا چاہیے لیکن اللہ کے رسو بتاتے قیامت سے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو رسول اور رسول نبی بناتے ہیں تو اللہ کے رسو تقریباً تیس ہوں گے نمبر بیس یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسجدوں سے گزریں گے لیکن اس میں اللہ کے لیے کبھی نہیں روکیں گے حدیس اگر سے ضعیف لیکن اس کو مجموعی طور پر ہسن قرار دی ہے مسعود کے حدیث ہے من لا کہ قیامت کے ایک نشانی ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں سے گزریں گے اور اس میں دو رکعت بھی نہیں پڑھیں گے ہوتا ہے کبھی مسجد میں بیٹھو دیکھو کچھ لوگ آتے آرام کرنے کے لیے پھر نکل گئے وضو کر کے دو رکعت کم سے کم پڑھو کے یار سستی لگی ہے یہ ہے وہ تو مت آؤ اور دوسری بات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح ہوں گے کہ مسجد کو راستے کے طور پر گزریں گے مسجد راستے کی طرح اس طرح یہاں سے دروازہ وہاں سے دروازہ تو گزریں گے بس گزرنے کے لیے اور یہ خاص کر ہم لوگ کے ملک میں یہ زیادہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ صرف پانی لینے کے لیے آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں ازان ہو رہی ہے آتے پیشاب کرنے کے لیے باتھ روم میں پھر شیطان کی طرح بھاگ جاتے ہیں جب بولا ہو کہ نماز ازان ہوگی سنی نی نہیں بس وہ گاڑی میں وہ ایک کار میں آ رہا ہوں اور وہ تو آئے گا نہیں لیکن جانتے ہیں یہ جھوٹ تو آپ تو اس طرح لوگ مسجد کی قدر اب نہیں کریں گے اور یہ قیامت کی نشانی ہے اسی طرح ایک نشانی یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد میں اگر یہ نقشے دیکھو زیادہ نقشہ تو یہ جان لو کہ قیامت قریب قیامت سے پہلے مسجدوں کو مسجد کی تعمیر دو طرح ہوتا ہے ایک بدن سے ہوتا ہے اور ایک عمارت سے ہوتا ہے تو زیادہ دونوں ضروری ہیں لیکن دونوں میں مبا... یعنی بدن یعنی حاضر ہونا یہ ضروری ہے لیکن اس کی تعمیر میں بالغ کرنا ہے سنت کے خلاف اس لیے جتنا مسجد میں سادگی ہوتی ہے سنت کے قریب ہے ہم لوگ الٹا کہتے ہیں کوئی مسجد چلے گئے ماشاءاللہ خوبصورت... خوبصورت اتنا نہیں, نہیں. اچھی مسجد بڑی ہے دیکھتے کہ بھئی سادہ کرے تو سادہ کیوں بنائے لگ رہا ہے کہ مالک پیس پیس پیسہ کم خرچ کرنا چاہتا ہے غلط ہے وہ سنت کے مطابق ہے اور ہم لوگ آج تک سب سے زیادہ خوبصورت سب سے خوبصورت لائٹ لاؤ ایسا پہلی بار مسجد میں آتا تو نماز میں اس کے دل نہیں لگتا ہے دیکھتا رہتا کہ مسجد کس طرح بنی ہے میں کیا چھپا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ غلط اسے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ مسجد میں جب صادقی کے ساتھ آؤ اللہ کے رسول ایک بار کو کسی نے حبیہ قمیض کے طور پر دیے جس میں نقشے زیادہ بنے تھے تو اللہ کے رسول نماز پڑھے تھے تو بار اور اس کی نگاہ اسے پڑھ رہی تھی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اس کو کسی ایک ابو جہان تھے صحابی تھے ابو جہل نہیں ابو جہاں ان کو دے دو اور ان کے چادر مجھے دے دو وہ شادی کی کیونکہ یہ مجھے مشہور کر دی لیکن لوگ پھر بھی اس طرح کرتے ہیں اور یہ سنت کے خلاف ہے یہ کتنا ہو گیا بیس ہو گئے نمبر یکیس یہ ہے تو اب اس کے معنی کیا ہے اس سے الگ الگ مخہوم علما نے ذکر کی ہے الاما لونڈی کو کہتے ہیں لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی اس کے یا تو مطلب یہ ہے حقوق ہوگا کہ ایک بیٹی اپنے ماں پر حکم دے گی اور ماں کو ماں کی کوئی قدر و شان نہیں ہوگی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام اتنا پھیل جائے گا کہ لونڈیاں لڑکیاں اپنے ماں کے مالک بن جائیں گی اور یہ فکری مسئلہ ہے کہ اس طرح اگر ماں لونڈی ہے اور باپ آزاد ہو یا ہاں باپ آزاد ہو بیوی نہیں ہو اس کی اس کی لونڈی ہے جائز آپس میں تعلقات رکھے پھر یہ بچی پیدے ہوتی ہے اگر मर مر جاتا تو یہ بیٹی کیونکہ وہ آزاد وہ عارض بن جاتی ہے تو وہ اپنے ماں کے مالک بن جاتی تو بہرحال اس کے کئی مطلب ہے کتابوں میں آپ جا کے دیکھ لیکن, لیکن کیونکہ ذکر کیا, گا حدیث میں اس لیے میں ذکر کیا ہوں نمبر ون نمبر کتنا ہو گیا یا یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو جائے گا اور ایمان لانے والے بہت ہی کم ہوتے جائیں گے کامت تک کم ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ ایمان ایک زمانے سے ہوگا صرف مکہ رہ جائے گا بلکہ زمانہ آئے گا کہ مکہ سے بھی ختم مدینے میں بھی آئے گا مدینے میں صرف اگر اللہ کے رسول الرماتے قیامت قیام قیام قیام جب اٹھے گی تو بدماشوں, کے بدماشوں پر اٹھے گی بدماش لوگ رہیں گے تو ان لوگوں پر قیامت اٹھے گی اور اللہ کے رسول فرمات اسلام یعنی غربت اور اجنبیت کے حالت میں وہ شروع یعنی بہت ہی مشکل سے کم لوگ اسلام لائے اور اسی حالت پہ وہ ختم ہوگی بلکہ اسلام ایمان اس طرح ختم ہوگا مدینہ تک جس طرح ساتھ اپنے سراغ میں لوٹتا ہے دیکھو سراغ اسلام طرح پھیلتا ہے لیکن جب اپنے واپس آتا ہے تو کس طرح ایک ہی طرف آ کے یعنی گول ہو جاتا اور لوٹ آتا ہے تو اسلام بھی ہزاروں طرف سے ختم ہو کر آخری مدینے میں رہ جائے گا کیونکہ وہی دارال ہے اور کعبہ کیا ہوگا یہ قیام بڑی نشانات میں ذکر کیا جائے گا کہ قیامت سے پہلے ایک حبشی آدمی آئے گا کالا سولہ ہبشی ہے کمزور وہ آپ کے کعبہ کو منہدم کر دے گا اور اس کو جلا دے گا اور اسی پر قیامت اٹھے گی تو یہ جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا نمبر بائیس یہ ہے ایک آدمی قحطانی ہے قحطانی نکلے گا اللہ کے رسول فرماتے سے قیامت نہیں اٹھے گی جب تک ایک کہان بنی کہان سے ایک آدمی نہیں نکلے گا لوگوں کو اپنے لاٹھی سے یعنی آگے بڑھائیں گے لوگ کو اپنے لاٹھی سے چلائیں گے اس کے بے معنی کچھ علما کہتی ہے یہ اچھا انسان ہے اس لیے وہ حاکم بنیں گے متقی اس لیے لوگ اس کے تابے رہیں گے اور یہ زیادہ قریب ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ بدماش انسان اس سے اپنے لاٹھی سے ظالم رہیں گے سب پر ظلم کریں گے لیکن اکثر علماء پہلے مانا ترجیح دیتا اکثر نہیں بہت سے علما نمبر تیئیس یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سی لڑائیاں ہوں گی اور یہ اس میں اگر تفسیر رکھیں گے درد اس میں فائدہ نہیں ہے اس میں لمبی یہ مسئلہ لمبا ہے کچھ علماء یہ جو میں نے آخری ذکر کی اس کو علامات میں ذکر کرتے ہیں بتا کہ قیامت کے دو نشانیاں ایک چھوٹی نشانیاں ہے ایک بڑی کچھ علماستا یعنی اوسط بھی رکھتے ہیں اور اس میں مہدی کو شامل کرتے ہیں اور ملحم لیکن یہ چھوٹی میں اگر شامل کریں گے اس میں یہ بات ایک ہی ہے قیامت سے پہلے بہت سی لڑائیاں ہوں گی اور اللہ کے رسول بتا چکے ہیں میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعنی تم لوگ روم کو ہراؤ گے فارس کو بھی ہراؤ گے اور آجم کو بھی اور یہ ہوا کہ مسلمان فارس کو ختم کیا روم کو بھی ختم کیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر فا... کس طرح ختم ہوا کس طرح وہ فارس کی جو حاکم اس کو کہتے ہیں اگر وہ ہلاک ہوگے تو پھر اس کے بعد کوئی کس نہیں آئے گا اور یہی ہوا اور روم قیصر جو اس کے قیصر کہتے ہیں عربی میں سیزر کہتے ہیں نہیں انگلش میں وہ عربی کیسر ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد کوئی نہیں آئے اور وہی ختم ہو گئے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں دونوں ختم ہو گئے اور ایک اللہ کے رسول بتایا کہ تم لوگ ترکی لوگ سے لڑو گے اور ترکی کون لوگ ہیں ترکی یہ تو مراد جو آج کل ترکیا ہے لیکن اس سے قریب ترکی سے مراد ترکستان والے ترکستان الگ ہے ترکیہ الگ ہے ترکیہ یہ ترکیہ ہے ترکستان چائنا کی طرف ہے اور زیادہ تر قریب یہ ترکستان یہ چائنا کی طرف جو مغول ستار لوگ نکلے جو ہولاکو تھے جنکیز خان اور لوگ سنتے ہوں گے اور جو پرانی جو لوگ یہ لوگ بدماش جو اسلام کو بہت ہی نقصان پہنچائے بغداد کرو لاکھوں لوگ کو قتل کر دیے دو تین دن میں بلکہ کہتے ہیں کہ بغداد اور قرآن جو اور خورات جو ندی ہے وہ پورا سرخ کلر ہو گئے اتنا لوگ کو عام قتل کیے اور جو مقصد مسلمانوں کے مرکز تھا پورے مکتب جلا دیے اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیے حتیہ کہ پورے شہر میں بدبو تھی کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں ملا یہ لوگ اتنے ہی ظلم کیے اللہ کے کی رسول فرماتے لا مستع یہ ایک بار لڑائی ہوئی اور ان کو ہرائے گئے بعد ماں. والے نے ان لوگ کو ہرایا قطوز اور بے برز جیسے وہ لوگ تھے یہ کس تاریخ میں پڑھ لو اور ہوگا قیامت سے پہلے اللہ کے رسول پہ من قیامت نہیں ہوٹے گی جب تک تم لوگ ترک لوگ سے نہیں لڑو گے قومن اللہ کے رسول کو صفات ذکر کی ہے کلمجان المطرق وجوہ کچھ الگ الگ معنی ہے لیکن یہ جیسا کہ زیرا جو ہوتا ہے زیرا دیکھے جو اپنے آپ کو تلوار سے بچانے گول ہوتا ہے یعنی چپٹا وہ رہتا اور چوڑا رہتا ہے تو کے چہرہ بھی چھوٹی ہیں. یہ اللہ کے رسول نے ذکر کی تو یہ ترکی وہ لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے دوبارہ ہو گئے لیکن اصل وہی ہیں. جو لوگ لڑائی ہو چکی اللہ بتا چکے دوسرے لڑائی مسلمان رومی لوگ سے کریں گے اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور یہ آنے والا ہے بہت سے لوگ اب داعش والے سنے ہوں گے کہتے ہیں یہی لڑائی اور بہت سے مسلمان کہتے ہاں یہی لوگ ہیں یہ لوگ دمش کو فتح کریں گے یہ کہتے ہیں تو گنڈے لوگ ہیں لیکن جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا یہ لوگ سے کوئی دخل نہیں اللہ کے مختصر قصہ یہ ہے کہ رومی سے اس طرح لڑائی ہوگی رومی لوگ حدیث چکے ایک ہے میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں رومی مسلمان اور رومی لوگ جو عیسائی لوگ لوگ مل کے ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے جب مسلمان اور یہ عیسائی لوگ ان لوگ سے جیتیں گے پھر وہ ختم ہونے کے بعد تو عیسائی میں سے کوئی صلیب لا کر وہ اس کو کھڑا کر دے گا کہ اس کے وجہ سے یہ اپنے دین فائن کرنے لگے تو مسلمان ناراض ہو جائیں گے تو آپس میں مسلمان اور عیسائی لوگ میں خوب لڑائی ہوگی اور ایک فوج اللہ کے رسول فرماتے بہت ہی بڑا فوج مدینے سے نکلیں گے اور یہ زمین کے سب سے بہتر فوج نکلے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین لوگ لڑنے کے لیے جائیں گے تو اس کے بعد کچھ بات ہوگی تو یہ ایک تہائی مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے ہار جائیں گے اللہ کے رسول فرماتے سب سے برے لوگ یہی ہوں گے اور دو حصے بچیں گے ایک حصہ شہید ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کے سب سے بہتر شہید یہ لوگ ہیں اور تیسرے حوصلہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے کامیاب ہونے کے بعد وہ لوگ کافروں کے پیچھا کریں گے یہاں تک کس پنتنیا کی طرف جائیں گے شام میں لڑائی ہوگی لیکن پھر ترکیاں جائیں گے یہاں تک پس آج کل جو استنبول ہے اس ایک بار فتح ہوا دوبارہ فتح کیا جائے گا جب مسلمان وہاں پہنچیں گے فتح کریں گے تو غنیمتیں جمع کرنے لگیں گے تو شیطان آئے گا اور کہے گا تم لوگ یہاں ہو اور دجال مسیح الدال کے ایامیا مسیح الدال تمہارے گھروں میں آ گئے تمہارے اولاد کے بیچ میں وہ یعنی ان لوگ کو قتل کر رہے ہیں ان لوگ کے ساتھ بد سلوکی کر رہا تو لوگ بھاگ بھوٹ بول رہا تو لوگ بےچارے بھاگ کے آئیں گے جب آئیں گے پہنچیں گے تو دیکھیں گے مسیح الدال نہیں ہے بلکہ دیکھیں گے کچھ بات حضرت عیسیٰ علی اسلات اتریں گے اور وہ آخری مسیح الدجال کو بلکہ قتل کریں گے تمہارے یہ تفصیل من مختصر انداز سے ذکر کی ہے اور ایک لڑائی مسلمان یہودیوں سے کریں گے اور یہ زیادہ تر یہودیوں سے لڑائی ہوگی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ یہودی پتھر کے پیچھے چھپیں گے درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان اے اللہ کے بندہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپاؤ آ کے اس کو قتل کر دو اور اس طرح کہ کو حضرت عیسی قتل ختم کریں گے اور یہ تفصیل انشاءاللہ حضرت عیسی کے بارے میں جب بات کریں گے تو اس میں بات کریں گے کیسے آئیں گے کب, کیسے ختم کریں گے کیا کریں گے وہ تفصیل کے بعد ہوگی کتنا ٹائم ہوا بس آخری مسئلہ ہے میں مختصر دو منٹ میں یا تین پانچ منٹ میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ فکن جو ذکر کیا یہ سب فکنے یہ سب آزمائش ہے سب مصیبت ہے سب سے جتنا ذکر کہ بچو جتنا بچ سکتے ہیں بچو کوئی کہے گا پیسہ اس میں ذکر کیا گیا مال کے نعمت کہ وہ بھی آپ کے لیے ایک مصیبت ہے اتنا ہی لو جتنا ضرورت ہے اور اتنا ہی آپ پورا چھوڑو شیخ حسین تیم رحمتہ اللہ علیہ دنیا کی مثال بہت اچھی دیتے جس طرح تمہیں باتھ روم کی ضرورت ہے اتنا ہی دنیا کی ضرورت اتنا ہی سمجھو باتھ روم کب جاؤ گے جب آپ کے ضرورت پڑتی ہے تب بھی جاؤ تو دنیا کے پیچھے اتنا ہی دوڑو جتنا ضرورت تمہاری پوری ہو جائے ہم لوگ آج کل اگر بینک میں دس ہزار کہیں گے یار تو کم ہے اس کے پاس تو بیس ہے اور ایک سال بعد ماسا ایک لاکھ ہو جاتا پھر بھی کہیں گے کم ہے ابھی وہ باقی نہیں ہے انسان کے کام ختم نہیں ہوتا ہے انسان کے کام کب ختم ہو گئے جب وہ قبر کے نیچے جائے گا لیکن اس سے پہلے کوئی بھی کام نہیں ہوگا اس لیے دنیا کے پیچھے مت دوڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بھاگتے تھے ایک بار سے ذکر کیا گیا اللہ کے وسلم ایک بار اپنے گھر میں سو رہے تھے اور چٹائی صرف چٹائے پرانے چٹائی پہ سو رہے تھے جب اٹھے تو حضرت عمر آئے جب اٹھے تو دیکھا چٹائے کے سانی نشانت اللہ کے رسول کے مبارک چہرے پہ تو حضرت عمر رونے لگے کہ اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے رسول فارس اور کس طرح کے پاس کیا کیا ہے آپ کچھ اپنے لیے لے لو تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تو دنیا ان لوگ کے لیے ہم لوگ کے لیے تو دنیا نہیں ہم وہ نہیں کہتے کہ آپ اسے پرانی چٹائے میں سو لیکن دنیا کے پیچھے مت دوڑو اور اللہ کے رسول رسوس فرماتے ہیں کہ دنی... جنت دنیا مسلمان کے جیل خانہ ہے اور آخرت یہی جی جنت ہے اگر کوئی انسان قیدی ہو اسے کہیں گے کہ آپ تمنا کرو تو کیا تمنا کرے گا یہ نہیں تمنا کرے گا کہ میرے لیے گھر بناؤ مجھے شادی کراؤ مجھے اولاد چاہیے بلکہ انسان کہتے ہیں کہ کیا فائدہ میں تو ہاں پھانسی دیں گے تو اگر آپ کو جب پتا تو موت یہ دنیا بھی ایک جیل ہے آپ کو کبھی بھی اللہ پھانسی دے سکتے اور آپ کو کبھی بھی اٹھا سکتے ہیں اور کبھی دنیا اور آخرت میں جمع ہو سکتی اس کی مثال یوں رکھو کہ دہنے طرف جنت ہے یہ آخرت ہے اور بائیں طرف دنیا ہے آپ بیچ میں ہو دنیا کی طرف بھاگو گے تو آخرت سے دور ہٹو گے اور آخرت کی طرف بھاگو گے تو دنیا سے دور ہٹو گے اکٹھا کبھی نہیں جمع ہو سکتا ہے جمع کرو دنیا میں جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ کرو گے وہ آخرے میں چھوڑ کے جاؤ گے اور آپ کے اللہ سبحانہ حساب کتاب کریں گے اور یہ قیامت کے حرد محشر کے مسائل میں آئے گا کہ مہاجرین جو پرانے جو فقیر ہیں اور امیر لوگ ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب لوگ امیروں سے پانچ سال پہلے جنت داخل ہوں گے پانچ سال کیونکہ ان کے حساب کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس بڑا, بڑا حساب ہے تو یہ دنیا کے حال ہے اسی دنیا کے پیچھے مت دوڑی فتنا ہے تو اسی لیے ہم لوگ کس طرح فتنوں سے بچیں سب سے پہلے یہ کہ انسان ہر فتنے میں نہ شامل رہے دور جتنا رہ سکتے اور رہو آج کل کہیں بھی ہنگامہ مسلمان دخل دیتے ہیں جہاں بھی ہڑتال ہے ہم لوگ کے ملک میں وہاں بھی چلے گئے جہاں بھی کچھ مصیبت ہے وہیں بھی اپنے نام انسان ڈال دیتا ہے جہاں بھی کچھ ہوتا ہے انسان بھی حصہ لے لیتا کیوں غلط ہے آپ جتنا بچ سکتے ہو بچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پڑھی گئی کہ فتنے اس سے رہوں گے کہ بیٹھنے والے شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑے ہونے والے شخص بیٹھنے والے سے بہتر ہیں چلنے والے سے بہتر ہے اور چلنے والا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے یعنی جتنا آپ دور رہو گے آپ اتنے ہی خیر کرو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا ہے کی بار اللہ کے رسول بات وہی پھر ہیں اور اس نے صبر کیا اور اس کا یہی ہی یہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے یہی ازر ملے گا کسان فتنوں سے دور رہے ہر فتنے میں شامل نہ رہے کہیں قتل کہیں بدماشی کہیں کچھ بھی کسان حصہ نہ لے لوگ کو کرنے دو آپ یہ مت کرو کہ لوگ کر رہے ہیں ایک انسان جھوٹ بولتا کیوں جھوٹ بولتے بھائی صاحب کدی یار سب کرتے ہیں ایک آدمی غلط کام کرتا ہے کدی یار سارے لوگ کرتے ہیں ایک آدمی غلط تعلقات کسی لڑکی سے کرتا ہے جب روکو کہتے ہیں کیا غلطی تو خوشی سے آئے میرے پاس کہیں گے غلط ہے یہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو سے سے فتنوں سے بچانا چاہیے دوسری یہ ہے کہ انسان ایسے فتنوں میں عبادت میں مصروف رہے فتنوں کے ایام میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب ہے اللہ کے رسول فرماتے عبادت فی الحال کہ حرج یعنی فتنے کے زمانے میں اور قتل کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا ہے آپ ہجرت اللہ کے طرف نہیں کر سکتے اللہ کے رسول ابھی لیکن اگر کہیں بھی مصیبت آپ سنت کے طرف بھاگو حرام کو چھوڑو سمجھو آپ آپ کیا ہے آپ اللہ کے رسول اللہ کے رسول طرف آپ ہجرت کر رہے ہو تو نی خوب کرو عبادت خوب کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتنے الرجل فی پیا اور نیکی کرنے سے فتنا کی برائیوں سے انسان بچتا ہے ایک اللہ کے رسول ہیں مسلم کی روایت ہے کہ آدمی کی بیوی اس کے مال اس کی جان اس کے اولاد اور اس کے ہمسائے میں فتنے ہیں یعنی سب چیز میں فتنا ہے جسے نماز روزہ صدقہ امر دیتے ہیں نہیں یعنی اسے نیکی کرنے سے وہ فتنا جو کمی ہوتی ہے اللہ اس کو پورا یہاں یعنی آپ کو ثواب دیتے ہیں نمبر تین یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ کے رسول ساسن کے سنت سے واقف ہے یہ بہت اہم ہے آج کل سیریا میں جیسا کہ لڑائی ہو رہی ہے عراق میں فتنہ ہے مصر میں ہو گئے کہاں کہاں ہوتا ہے ہم لوگ بنگلہ دیش انڈیا میں ہوتا ہے ابھی کل کسی کو پھانسی دیا گا مسلمان کون ضرورت ہے کہ بھائی فتنہ کرو بھائی عقل مند جو سنت سے واقعی سے جانتا ہے ارال آرام کیا ہے اس لیے وہ دور رہتا ہے اور جو جاہل جوش میں آتا ہے کبھی بھی چڑھا دو صحیح کہ نہیں اور چڑھانے سے جیسا کہ پچھلے سال اللہ کے رسول اعظم کی تصویر بنائی گئی فلم بنایا گیا اب پاکستان میں پو... توڑ پھوڑ شروع ہو گئے بھائی بنانے والا امریکہ میں ہے اور توڑ پھوڑ کہاں ہو رہا ہے مسلمان کی دکان یہ کون سا عقل مندی کہتے ہیں جوش میں ہے یہ جوش نہیں یہ حق حقاقت ہے یہ فتنہ ہے اسی فتنے سے کافی لوگ داخل ہوتے ہیں اور مسلمان کو کمزور کرتے ہیں تو ہر چیز میں آپ جوش نہیں کرو جوش مت دیکھو علم دیکھو اسی لیے اللہ کے رسول اور جب سے ہم لوگ بدعات کے پیچھے اور سنت کو چھوڑ دیا ہم لوگ ایسے فتنے وہ مبتلا ہوتے جاتے ہیں اور قرآن کی دھمکی فلیح اگر اللہ خالی فون امرے کی جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کو مخالفت کرتے ان لوگ سے بچے اس چیز سے بچو کہ ان لوگ کے سر پہ فتنہ نہ آ جائے یا کوئی سخت عذاب آ جائے اور یہی فتنہ جو ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ سنت کو چھوڑ دی اور آخر یہ کہ انسان ہمیشہ دعا کرے اللہ سبحانہ طرح سے پناہ مانگے کوئی انسان نہ کہے کسی بچوں ہم تو جانتے کی کیا جائز ہے کیا ہے ہم تو دور نہیں کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے انسان ایک آپ کو گالی دے آپ جوش میں آگے اس کو مار بھی سکتے ہیں اور پتھر اٹھا کے مار گئے تو مر جائے تو آپ تو اسی فتنے میں فتنے میں انسان کبھی کہتا ہمیں محفوظ ہوں کہیں جاتا تو کوئی کوئی خراب عورت مل جائے اس کو شہوت مل تو وہ تو اس سے ہو جاتی کہ نہیں اس لیے انسان ہمیشہ دعا پڑھے اللہ کے رسول جو معصوم تھے ہمیشہ پناہ مانتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمیں فتنے سے بچا اللہ کے رسول فرماتے ہیں من الفتن ما منها ما بطن کہ تم لوگ فتنوں سے اللہ کی کی پناہ, اللہ کی پناہ یعنی اللہ سے یہ فتنے کے پناہ تم لوگ یعنی پناہ مانگو چاہے وہ جو ظاہر فتنا ہو یا چھپا ہو اور اللہ کے رسول ہمیشہ تشاہد کے بعد کیا پڑھتے تھے اللہ فٹن القبر اللہ کرتے رسول کہ اللہ اور کمن الجب فتنے سے اور کمزوری سے اور دعا تو ہم لوگ کیوں نہیں مانگے ہم لوگ خوب مانگے کہ اللہ ہم کو محفوظ رکھے اور اس سے کوشش بھی کرو اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اسے فتنوں سے ہم لوگ کی محفوظ کرے یہ اکثر نشانی ذکر کی گئی ہیں کچھ نشانیاں کچھ رہ گئی یہ انشاءاللہ جب بڑے نشانہ ذکر کریں گے تو اس کے درمیان کچھ آئیں گے لیکن اکثر ہے اور جو صحیح وہی ثابت کی وہی ذکر کیا گیا ہے اور جو ضعیف ہے نظر انداز کیا گیا ہے اللہ سے دعا کر ہم لوگ ہمیشہ ایمان اور اسلام کے حالت میں ہم لوگ کے محفوظ رکھے اور سارے فٹنات سے بدعاعت سے ہم لوگ کو بچائے